خواتین کے ملازمت کرنے کے حوالے سے شریع کام کیا ہے خواتین کا ملازمت کرنے میں اگر وہ گوشے اور پردے کا لحاظ رکھے اور وہ ضرورت مند ہے اس میں شرم کوئی حرج نہیں جیسے وہ بیوہ ہے یا شادی نہیں ہو رہی ہے پڑھی لکھی عورت ہے گھر کا کام کاج گزارا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں برقے میں اور پردے میں ملبوس ہو کر اگر کام کرے تو ایسے کام کرنے پر اتنی اجازت شریعت نے دی